صلی <سلسل> کریم آج کا لکھا ہم بدمون کو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس اس وقت اسلام پھیل گیا اور نازل ہو تک کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ آپ اور آپ, آپ, اور آپ, اور آپ کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھی کے بارے مایوس ہو سکے اتنے مسلمان مستحکم ہو گئے اور اتنی مستحکم حکومت قائم ہو گئی کہ کفار کو مایوسی ہو گئی اب اس استحکام اور مضبوطی کو توڑنے کے دو طریقے تھے ایک یہ کہ عقیدوں میں اختلاف ڈال کر کے جائے اور ایک یہ کہ اور انتظامی امور میں اختلاف ڈال کے کی کیا جائے صابہ کرام پرائے راست شاگرد تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اس لیے پہلی بات مشکل تھی تو اس کی انہوں نے انتظامی امور میں اختلاف ڈال کر کے اس بات کو حاصل کرنا چاہا انتظامی امور میں اختلاف ڈال کر کے اس بات کو حاصل کرنا چاہا اور پہلا آدمی عبداللہ بن سبازی سے مسلمان کو کرایا دور فاروقی میں اور اس سے سازش شروع کی گوتم برادری کے ساتھیوں نے کہا کہ میرمومن یہ اختلافات ڈال رہا ہے سازش کر رہا ہے اور اس کا کیا کیا جائے فرمایا اس کو بدینہ بدل کر دیا بدنی سے نکالا گیا ملکی شام چلا گیا وہاں سے کام شروع کیا وہاں اپورٹ ہوئی وہاں کے گوندر بھی رویہ بھی تھے ان کے پاس اپورٹ ہوئی انہوں نے کہا کہ اس کو شام بدر کرنا شام بدر کیا گیا اسے مصر میں جا کر کام شروع کیا مصر میں جب اس نے کام شروع کیا دورے فاروقی کی مکمل ہو گیا عمر فاروق سے کے لنگ وفات ہو گئی اس استان میں صاحب اکرام کی تعداد کم ہو گئی مختلف صوبوں میں جو گورنر صاحب اکرام تھے ان کی عمریں زیادہ ہو گئی. صحتیں کمزور ہو گئی. اور مصر کی گورنری سے بنارس عدل اعظم کو عثمان عدل اعظم نے ریٹائر کیا اور اپنے ایک بنیمیہ کے خاندان کے آدمی عبداللہ بن ابسال نوجوان کو گورنر بنایا اس بات سے عبداللہ بن عبد بن سبا کو موقع ملا اور اس نے یہ پر بھنگڑا چلایا اس لڑکے وہ گوتر بنا دیا ہے کیا بکر صدیق کا بیٹا محمد بکر قابل نہیں تھا دوسرا نہیں تھا وہ سارے نوجوانوں کو جمع کرے وہ سمجھے کہ بابا صاحب کو ہمارا بہت خیر خواہ ہے بہت اچھا نیک سالے آدمی ہیں اور بڑا بزرگ ہے جی تو اس نے کرتے کرتے کرتے کرتے ان کو منظم کر لی خلافت کے خلاف منظم کر لی ان لوگوں کے ہاتھوں حضرت عثمان ضلع کو شہید کرایا گیا ان لوگوں کے ہاتھوں حضرت ریزہ اضلاع میں کو پانچ سال لڑایا گیا سال لڑایا گیا جنگ جمد اور جنگ حسین اتنی سخت جنگیں ہیں جیسے مسلمان ایک دوسرے کے خلاف اتنے جوش جہاز سے لڑے ہیں کہ اگر عید رائی ان کے گفر کے خلاف ہوتی تو آج پورے یورپ میں آپ کو کافر نام کرنا ملتا اور عظریعی اللہ جو فنے حرب کے لحاظ سے فن حرب کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص فرق و رقص ہے وہ عقلی زیلان پر ہے یعنی حرب کا جواب کا فیض ہے وہ خاص طور سے ان کو اس کی ہے یہ اسلامی فوج کی تربیت وغیرہ یہ کرتے رہے ہیں گوڑوں کا محکمہ کام کے میں کا سارا اسی کو وہی چلاتے رہے ہیں اور خالد ساٹھ ساٹھ ساٹھ ساٹھ آدمیوں کو لے کر ساٹھ ہزار کے خلاف لڑے ہیں نا یہ وہ گردے تھے جو ان کی تربیت یافتہ تھے جن کی تربیت فوجی اور اتر جنرل کے پاس ہوئی تو اللہ تبارک والے بہت, بہت یہ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد دائی سال اور دس سال ساڑھے بارہ سال،, سال اور چھ سال اٹھارہ انیس سال پھر میدان جہاد میں گرنے کے لیے آپ نہیں گئے اس لیے آپ کی جو دو جنگیں ہیں نا جنگ جنگل اور جنگل فہم اس کی کارکردگی آدمی کو دیکھیں تو آدمیوں کو اندازہ ہوتا ہے خالد بن جنوریز میں کارکردوں میں تو سیف اللہ ہیں لیکن یہ صدر اللہ ہے یہ صدر میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں کہ غرائب اسد اللہ غالب امین المتقین علی رضی اللہ عجائب غرائب کا مظہر مظہر عجائب الغرائب کیسے پڑھ سک مظہر عجائب الغرائب ائے دے نا بولی صاحب بیٹھے ہوئے صحیح بس پرنسپل جی نے سب اور ختم کیے ہوئے بولے ان کو سن کر تو یاد کیا کرو نا وہ لامزرائے دے اسد اللہ عمیر ممین محمد علی الگ الرائے کہ اللہ کا غالب خیر کہ ایک سفین میں اکیلے نے پانچ سو آدمی قتل کیے ہیں اور قریب جب آیا مقابلے میں تو اس نے چار جنجو نوجوانوں کو شہید کیا ہے اور پیروں ترجیہ ہے تو اس نے کہا ہے کہ کوئی میرے مقابلے نہ آنے والا اور دلیہ دلہن آگے گئے سروار کے وار سے جو ٹکڑے کی خیر سے پانچ سال لڑائے رکھا خارجیوں م. پانچ سال لڑائے رکھا اور اس اصنا میں عبداللہ بن سبا کو موقع ملا کہ اس نے خارجیوں کو عقائد کے لحاظ سے منظم کر لیا اور منظم کر لیا عقیدہ توحید پر اور وہ اس بات کا دعویٰ کرنے لگے کہ توحید کو ہم نوزی سے زیادہ سمجھتے ہیں اور اس نے جو سلح کیا امین ماوید اللہ کے ساتھ یہ کتاب کے خلاف صلاح کی ہوئی ہے حکم اللہ کا چلے گا اللہ کی کتاب کا چلے گئے اپنا نوز اللہ حکم چلانا چاہتے ہیں تو یہ خوارج جو ہیں خوارج کا طرز طرز بیان کرنے کا طرز توحید جو ہے یہ ہاں پھر حضرت عبداللہ کو یہ نہروان میں بارہ ہزار جمع ہو گئے نہروان کے قصبے نہیں عضرت علی عداللہ انہیں خلاف لڑنا پڑا پہلے انہوں نے عبداللہ بن اباد بیجا کے مذاکرات کرو یہ بارہ ہزار سے مذاکرات کیے چار ہزار تو بتائے لوگ چلے گئے پھر مذاکرات کیے چار ہزار مزید جو تھے انہوں نے کہا کہ محاکمہ تو ہم ہی ہیں لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کے لیے کثار کرنا لڑنا اردری کے خلاف جائز نہیں ہے تو وہ جنگ چھوڑ کر چلے گی اور چار نکالنا ہم حق پر ہیں نہ ہاتھ پر ہم اس کے خلاف لڑیں گے سارے شیخ القرآن تھے تو ایک میں سارے شیخ القران تھے پہلے دوبارہ میں شیخ التفی ہوا کرتا تھا بعد میں شیخ القرآن ہوں گے سارے شیخ القران تھے لڑے پھر حضوری لڑے ہیں علی شریف میں فرمایا گیا تھا کہ اس گروہ کے خلاف میری عمر کا بہترین طبقہ لڑے گا اور ان کو مہربان کے قصبے میں شکست دے گا اور فلانا لنجا ان میں سے مارا جائے گا جو بڑا خدیس ہوگا اس کا ایک ہاتھ نہیں ہوگا اس جگہ سے گوش کا لوٹا ہوگا کھینچیں گے تو بازو بن جائے گا چھوڑیں گے تو پھر اپنی جگہ پر آ جائے گا آخر پھر قدر کی ہوئے لوگوں میں اس کی لاش لگ نکلوائی تو پر اس طرح کا عسکری اور فوجی دور ٹوٹ گیا لیکن یہ خوارج پھیل گئے اور خارجیوں کا عقیدہ تو ہی چلتا رہا ہے مت میں خارجیوں کے عقیدے تو ہی چلتا رہا ہے اور اس وقت دنیا اسلام میں عمان کی جو مملکت ہے یہ مشکل کا افرادہ ہے تو امان کے رواج ہے یہ خارجیوں کا خاندان ہے اور خارجیوں کے طرف پر تو ہی بیان کرنے کے لیے دو طبقے جو ہے تو مسلم سے بیان کرتے ہیں ایک جو ہے پہلے عدیش خارجی توحید کو بیان کرتے ہیں اور ایک ایشا کی اشاع توحید میں سننے والے پنچری جو ہیں یہ توحید کو خارجیوں کے طرف پر بیان کرتے ہیں ان کی توحید خوارش کی ہے ٹھیک ہے نا جی جو خارجیوں کا زور ٹوٹ گیا وہ کدھر گیا یہ جی؟ دوسرا بزرگ جی؟ کیا کرتا ہے وہ ہاں جی بیٹھا ایسے وقت کھایا کرتا جی <laughs> باقاعدہ رجسٹری میں آتا ہے کہ ذکر کی مدد سے یہاں الگ طرح کی فکر ہو رہا اور جن کی بات جان کر رہی ہو آدمی کے شرم گاہ کے بالوں کو کھینچ کرتا ہے کہ پیشاب آیا ہوا ہے اس کو اٹھاتا ہے باقاعدہ رجسٹری میں تصویر کیا بات کر رہے ہیں جی جب ضور ٹوٹا تھا دوسرا حملہ یہود نے متضلع کا کیا ہے متضلہ نے پھر ایسی چیزوں کو سامنے لا کر جو تعمیری شخصیت کے ساتھ کوئی ٹھلک نہ ہو کوئی انقلابی مضمون نہ ہو کوئی مسلمانوں کو منظم کرنے والا نہ ہو کوئی شخصیت کے اضلاع والے نہ ہو ایسے فالتو مضامین ہوں لیکن اسے قائد خراب ہونے کا خطرہ ہو اور ان پر جائے پر بات کرائی جائے اور روس دلجھایا جائے, جائے. تو متضلاع نے پھر اپنے متضلہ قائد کی ترتیب لکھی اور اس پر جو ہے تو اس وقت کا جو خلیفہ تھا مامون اس کو بھی اپنا ساتھی بنا دیا علمائے کرام کا وقت ضائع ہوا بہت تکلیف ہوئی ان کو کھڑا ہونا پڑا خاص طور سے امام احمد حمل رحمتہ اللہ علیہ کو کھڑا ہونا پڑا اتنا ساخت الات مامون نے کر دیے کہ حضرت امام شادی رحمتہ اللہ علیہ ہجرت کر کے چلے گئے مثر جان کی حفاظت میں امام محمد الحمد احمد اللہ علیہ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا اور سو سو کوڑے ڈال مار کر اور سردی میں ٹھنڈا پانی ان کے اوپر گراتے تھے امام شافی رحمت اللہ علیہ کو وہاں زیارت ہوئی حضور اللہ کہ احمد احمدنحمل سے کہو بھی جمع رہے ہم اس کے علم پر کو قیامت تک کے لیے باقی رکھیں گے نہیں قبول ہو جائیں گے اللہ کے نام تو اس آدمی قیامت سے اور ملاقات سے اتنے خوش ہوئے ایک جیل میں اس کو حدیہ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو نے اپنا کرتا اتار کر اس کو دیا امام شادی رحمتہ اللہ نے اتنی بڑی بشارت تو میں نے ہے ان کے بعد جب کرتا گیا تو میرے کہا سبحان اللہ یا اللہ کے رستے میں ستائے ہوئے آدمی کا کرتا ہے جس میں کے راستے ہوا پسینہ ہے ڈرائیور کو پانی میں ڈبوائیں اور میں کر اس کا پانی مجھے دیں کہ اس کو میں پیوں تاکہ تبرک میرے بدن کے اندر جائے خیر پھر ایک بزرگ آئے اس دور پہاڑی علاقے سے گرفتار کر کے بلایا مامون وہ پھر کوئی عجیب ان کو حکمت تھی امام محمد نا... رحمت اللہ علیہ کو تو نقائد کا براہ راست رد کرنا پڑا کیونکہ ان کو ضروری تھا اور انہوں نے پھر ایک عجیب پہلو سے بات کی اور دربار میں ان کو لاجواب کیا متضلاح کو اور بادشاہ نادم ہوا تو بتایا اور بزرگوں سے کہا کہ آپ مجھے معاف کریں ان کہ بییاں اتارو اور میں کیا خدمت آپ کی کروں کیا اعزاز آپ نے کہا کہ بیڑیاں تو میں نہیں اتاروں گا ان بیڑیوں کے ساتھ میں خدا کے حضور حاضر ہوں گا پروز قیامت کہ مجھے ایسے بیڑیاں کیوں پہنائی کس جرم میں پہنائی تھیں اور مجھے کسی اعزاز کی کسی اکرام کی ضرورت نہیں ہے مجھے اپنے علاقے واپس بھیج دیں اور میرا اعزاز اکرام یہ کریں کہ مجھے پھر رہنے کے لیے تکلیف نہ دیں گا. تو متدلہ کا فتنا اس وقت ٹوٹ گیا لیکن اس ترتیب کو یہود چلاتے رہتے ہیں اس ترتیب پر انہوں نے یہ جو بیلوی جو بندی کا فتنہ جو کھڑا ہوا تھا اٹھارہ سمندر کی جنگی آزادی کے بعد یہ متدلہ ترتیب پر تھا کہ حضور نور ہیں کہ بشر ہیں حضور آدم لوگ ہیں کہ نہیں ہیں ان باتوں پر جا کر اور خوب لڑا دیے اور ان باتوں پر تعمیری شخصیت کے ساتھ اصلاح نفس کے ساتھ تعلق بھی نہیں تو شخصیت بنے انسان کے اندر ایمان آئے اخلاق کر دو اخلاق کر دو اس کے اندر ہمدردی خرخائی کر دو تو یہ متضلہ تیری ترتیب منتج. پھر جو ہے تو بعد میں ایشاؤں کی ترتیب جو ہے یہ متضلہ ہے قور قبر میں زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے مردہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں کسی نے مزہ یہ مودی صاحب سے کہا کہ ڈھاگورا دی وائی چاہیے مڑی, مڑی آوری ہاں جی آپ انتظام نہ ہو جی مڑی نہ ہو رہی تو مزاحمی صاحب سے ڈیگار صاحب نے کہا ماں خبر گند نہ ہو رہی میری باتیں زندہ نہیں سنتے ہیں ان باتوں مل جانا ان کی ترتیب جے متدلہ ہے ٹھیک ہے نا کوئی آدمی بھی جو فالتو باتوں کو بیان کرتا ہو اور جاتا ہو اس میں کھا رکھے بین بھی ہونے دی یہ نماز میں آمین زور سے کہنا ہے کہ نہیں کہنا ہے اور میرے بھائی زور سے کہنے کی حدیثیں بھی آئی ہوئی ہیں نہ کہنے کی بھی عدیشیں آئی ہوئی ہیں کچھ ماما نے زور کی کہنے لے لی ہیں کچھ نے نہ کہنے کے لے لی ہیں وہ کوئی ابھی یہ نہیں کہتا کہ آہستہ آمین کہتے ہیں شاپ غلط کرتے ہیں کہ ضرور کہے گا کہ ہم زور سے امین کہتے ہیں ہم ٹھیک کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں ان کی نماز ٹھیک بھائی نے فروغی خراب کی تو حضور نے خود اجازت دی اپنے سامنے صاحب اکرام نے کرو نیک, نیک تشریح کر کے عمل کیا دوسرے گروہ دوسرے گروہ کروا کے بعد کی, کی تشریح کر کے عمل کیا آپ کو نہیں روکے دونوں کو سواب کہ دونوں کو درست کہا لہذا اس اختلاف کی گنجائش خود حضور صلی اللہ علیہ نمبر کو دی ہوئی ہے اور آپ کا اس کی اجازت دینا یہ گویا من جانب اللہ یہ جائز ہو گئی لہذا آپ آدمیوں کو کہیں کہ آپ کامل مومن بنیں آپ اخلاص والے بنیں ہاں جی آپ نماز والے بنیں یہ تو ہے تقریب آپ کے ہاتھ پر رکھے کریں آپ نہیں کرتے آپ غلط ہیں یہ ہے مسجد ترتیب ٹھیک ہے بات کو سمجھ جائیں کیونکہ یہ بیان ہے اور ایک جمعے کا بیان ہے پھر مضمون ہمارا ختم ہو جائے گا کہ ہمارا مضمون تو یہ ہے بھی نہیں ہے تو خاص ہمیں مجبوری کی وجہ سے اس کو بیان کرنا پڑا ہے تو اس آدمی کے بارے میں سمجھ جایا کریں کہ یہ آدمی یہود کے پراپگنڈے کا شکار ہے جو احمد کے افراد کو جانا چاہتا ہے اور امت کے مستفری پیدا کرنا چاہتا ہے اور اصلاح نفس کی طرف متوجہ ہونے سے اور شخصی کی تعمیر سے اس کو ہٹانا چاہتا ہے اس بات کو سمجھ جائیں چاہیے ٹھیک ہے نا عبداللہ بن سبا کی ایک ترتیب اخبار کی شکل میں ہوئی اور ایک ترتیب اس کی بعد میں جو دوسری کامیاب ہوئی شیعہ کی شکل میں ہوئی لہذا یہ وہ سازشیں ہیں جو مختلف دوروں میں یہود و الزران نے شاہیوں یہودوں نے کی ہوئی ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کے اپنے اندر سے لوگ کھڑے کرنا کہ جو خود ان کو کاٹ رہے ہیں ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں ٹھیک ہے تو شبیرو صاحب یہ میں نے ایک وجہ سے اس بات کو کھا اس میں پڑھ کر سنا دوں گا آپ لوگوں کو کہ جو پنکیت نے اس کو شائع کیا یہ حضرت مولانا نقریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آبیتی میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے حادثہ حادثہ کی رات میں خر پٹھا میرے, والد... میرے... میں... رات آخر میں. والدہ دکھتی. میری والدہ اور پر کوئی خاص تغیر نہ تھا مگر انہوں نے افطار کے بعد شدید اس بار سب پر کیا کہ روٹی جلد کھا لیں جب میں حکیم جی کی مسجد میں پہنچا تو حکیم صاحب نے فرمایا آج صرف آدھا پارا پڑھائے میں نے کہا کیوں انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا کہ چل جلدی پڑ اور جلدی سے ترابی ختم کر اور جلدی سے تلابی ختم کرا کر یوں کہا کہ سیدھے دال طلبا نہ جانا والدہ کی خبر لینے کے لیے جانا مجھے اس وقت تک کوئی وہاں بھی اس قسم کا نہ تھا جب میں گھر پہنچا تو میری والدہ کو نظر شروع ہو چکا تھا تھوڑی دیر کے بعد تو وہ اللہ کے یہاں پہنچ گئی حکیم صاحب کیونکہ مالک صاحب کو تجربہ تھا کہ ان کی بات وقت آخر ہے عام سمجھدار آدمی کو مزید کے حال سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مشکل ہے تو اپنے سب لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اپنے آپ کو پیار رکھیں اور نہ جائیں موقع پر موجود رہیں اچھا جی آپ جو ہے تو پروس نے اس آدمی نے ایچ صاحب نے بات کی ہوئی اس کو کون پڑھ کر ترجمہ کرے گا جی آج میرے بھی پڑھ سکتا ہو ابھی پڑھ سکتے ہو جی ہاں جی ترجمہ تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں مربی پڑھانے کی ضرورت ہے چلو کوئی نہیں پڑھتا دوسرا مولی صاحب کدھر گیا تو پیلا صاحب پڑھ سکتے ہو اربی کو آپ بھی ماری کریں ہیں چلو جی چلو ہم اپنے ان پڑھ ہی سے ہی پڑھتے ہیں اس کو کوئی زبردستی غلطی ہو جائے گی تو اس کے اوپر معاف رکھیں اقول الاجاب قل الاجب کیا جس میں وہ حل ہوا اللہ اس بات علم اللہ تعالی وہ نہ ہو اسمی فقط بڑی تاجر کی بات ہے بہت ہی عجیب بات ہے کیسے یہ کشف کو علماء اور اولیا کے لیے ثابت کر رہے ہیں کیا یہ علم غیب نہیں ہے کیونکہ علم غیب پتہ ہو گیا تھا کہ مر رہی ہے والد نہ جاؤ واقعی با اخبار تومب اس کی ماں موت, موت سے کیسے واقف ہو گئی الموت من امور علمت سے اخبر حکیم جی میں کو اگر ان کو خبر ہو گئی تھی تو حکیم صاحب کو کیسے خبر ہو گئی کہ اس کی موت ہونے والی ہے ولاقبر ولا لمبیا کی إِلَّا <الْأَنْبِيَا> موت پر جو ہے تو خبر پیرمبروں کو ہوتی ہے اور ان کو اختیار کیا جاتا ہے اور ان کو پتہ چل جاتا ہے وہ علیہ سے بیل میں غیر بلباول غیر اللہ بے واسطہ لا جاتی لمبیا <الانبیاء> اور یہ ان کو جو خبر غیر نہیں غیر کی خبر ہے کے ذریعے پہنچائی جاتی اور ہے اور فرشتہ جو کے علاوہ کسی اور ہے حکیم جی کہا نا لیا تو پھر کیا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حکیم صاحب جو ہے پیغمبر صاحب فہازہ باہ یہ تو کفر کا اعلان کر رہا ہے سو بھی نہیں سکے تو خیر بارہ یہ ورد رہا تھا کہ قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے کہ فرشتہ پیغمبر کے علاوہ غیر پیغمبر پر ولی پر آتا ہے کون سی آیت ہے بتاؤ جی سارے ساتھ تو پرنسپل بنے پڑھا پڑا ہوئے لمبا بھول بھال گیا ہاں جی کون سیات بتا رہی ہے کہ فرشتہ جو ہے پیغمبر کے علاوہ ولی پر بھی آتا ہے وہ بھی ہے ان رجنا قالو ربول اللہ عصمت سکام جو لوگ ہمارا ربجن ہے ان پر ملائکہ نازل کرناز لے اس میں کوئی تکلیف نہیں کی کہ صرف انبیاء دیا کے لیے ان انیمہ جو لوگ پیغمبر غیر پیغمبر اللہ کے خاص علیہ ولیہ ولی اس وجہ پکی دوسری آیت ہے وہی آیت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضر مریم علیہ السلام پا... کے پاس آئے اور وہ پیغمبر نہیں تھی ان سے کیا کہا کہ اس کو آئے کون آیت پڑے گا جی مدس بھیجیں آئے جو ہے سورہ کون سی آئے تو سورہ سورہ عال عمران کیا با کیسے ہے کہ آ... حال ہاں جی کہ میں اللہ تعالی کی طرف سے آیا ہوں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تجھے لڑکا بڑا پاک دوں تم نے کہا کہ قبل آ جاؤں نفی آئے اس سے پہلے یہ کیسے ہو سکے گا جبکہ جو ہے تو مجھے کسی بشر نے چھوا ہی نہیں ہے اور نہ میں بغاوت کرنے والی ہوں انہیں پر گاڑی کر کے جو ہے تو بچا کے لیے پیدا کروں ہوں اور نہ میری شادی ہے کسی بشر نے مجھے چھوا نہیں ہے اور میں بغاوت کرنے کی میری نیت نہیں ہے یہ کیسے ہو جائے گا تو انہوں نے کہا کہا رکھا ہاں کہ ایسے ہی ہوگا رب طرح جو ہے بس پر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تو یہ فرشتے کا کلام ہے غیر ولی پر تو یہ یہاں جن لوگوں کا اتنا علم نہ ہو ہوئے کیسر صاحب وہ کتابوں عربی کی اور پھر خیال صاحب نے یہ کی ہے کہ مولانا ذخیرہ صاحب کے واقعات اردو میں لکھ کر عربی میں ترجمہ نہیں کیا ہے عربی میں ترجمہ کیا ہوتا تو سعودی جن لوگوں کے لیے کتابیں لکھ کر ہیں پھر ان سے پیسے لیتے ہیں وہ علماء کم از کم اتنے جانتے تھے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ آدمی غلطی کی ہوئی ہے فتح اس نے ٹھیک نہیں لگایا اہل عزم آدمی میں سن اظہ مولانا ذخیرہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت میں نے سب سے پہلے کی ہے سن پچہتر میں آج سے اکتیس سال پہلے اور یہ زیارت کی ہم نے مکہ مکرمہ میں جو ان کا برکت کا مدرسہ سوتی ہے پھر دوسری بار جو ہے تو زیرت کی ہوئی ہے مینار میں اور تیسری بار مسجد نبنی میں بشیر نبوی میں جب ان کی پیاں والی کرسی آتی تھی طرح سے مزدور تھے تو ارب واجم کے علماء زیارت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے اتنا دب بالنے جاتا تھا ہمارے اور شیخ عبدالزیز بن باز ہے وہ تعارف کرایا کرتا تھا کہ آزاد شیخ زکری ان کا جو سب سے بڑا عالم تھا سعودیوں کا وہ تعارف کرایا تھا آزاد شیخ آزاد شیخ زکری العظی ہنفتر محتاع ممالک محتا ممالک کی شرح انہوں نے کی ہے نا کیا نام ہے صحیح اور جو اشارہ کی شرح مرتبہ یہ وہ آدمی ہے جسے ممالک مرتبہ شرح سے لکھی ہے کہ اس کو آندھی بنا کر چھوڑا ہے کتاب لکھتی ہے لیکن دلایا جیسے کہ مالک اگر ہوتے ہیں تو پھر اختیار کرنا پڑتا اگر لازت نہیں ہے کسی کے جو دلایا خیر یہ سے بات کر دی یہ ترتیبیں جو ہوتی ہیں یہ بھی فنڈ آنے کے بعد میرے بھائی فنڈ آتا ہے کوفر کا اور اس پر لوگوں سے لکھوائی جاتی ہے تاکہ سہ امت نفرتفری پیدا ہو اور ان کا وقت آپس میں لڑ کر ضائع ہو ٹھیک ہے نا اس بات کو بھی سمجھ جائے آج ٹھیک ہے نا اور اہندر گری اس کو اپنی یادگار جانی میں رکھیں ٹھیک ہے نا وہ لوگ جو ایمان کو بیان کر رہے ہوں آخرت کو بیان کر رہے ہوں اخلاق کو بیان کر رہے ہوں اخلاق کو بیان کر رہے ہوں, نمال کے فضائل بیان کر رہے ہوں ذکر کے فضائل بیان کر رہے ہوں جی تلاور کے فضاد بیان کر رہے ہو بردگاری تقوی کے فضاد بیان کر رہے ہیں, ہیں اللہ کے خوف کو بیان کر رہے ہیں جی جنرل کو بیان کر رہے ہیں دونوں کو بیان کر رہے ہیں یہ حضرات دین کا کام کر رہے ہیں یہ حضرات تبلیغ کا کام کر رہے ہیں جس کو شریعت نے تبلیغ کہا ہے وہ یہ چیز ہے اور جو حضرات اس بات میری کا کام کر رہے ہیں کہ دین کرو یا نہ کرو اور امین زور سے کرو یا نہیں کرو یہ حضرات جی ہیں یہ یا تو ایجنٹ ہیں یا بیوقوف ہیں اس بات کو جان لیا ہمارے امام صاحب موجود نہیں سے جو میں نے تعلیم پڑھی صبح سر میں پڑھواؤں گا سر ان کو صبح سلیم صاحب اسے پڑھاؤں گا انشاءاللہ یہ اللہ پڑھ لیں گے اس کو اتنے اناڑی لوگ کہ ڈاکٹ رکھی یہ بات کہے کہ اب آدمی کی ٹھیک نہیں ہے اس کے بچنے کی امید نہیں ہے سب موجود رواج چل میں رہے اور اس پر کفر کافت والا خدا کفر باہر اتنا ناپختہ علم رہ ٹیسٹ ان کا لئی وہ خیر, خیر خواہ ہو ٹھیک ہے کو میں کہا کرتا ہوں کہ اس وقت مدت اسلامیہ پاکستان والوں کی جو دینی رہنمائی کر رہے ہیں وہ ہے تو وفاکل مدارس والے مولانا سلیم اللہ خان صاحب انی جلدی صاحب رفیع اسمانی صاحب تقیسمانی صاحب کر رہے ہیں اور دوسری رہنمائی تصوف کے سلاسل والے کر رہے ہیں جس میں قادریہ سلسلے میں مولانا مد لاہوری محمد اللہ علیہ کا سلسلہ ہے اور رائے پوری رائے پوری والے حضرات کا سلسلہ ہے جو والے حق ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں نقشبندیہ بندیہ سلسلے میں فضل علی قریشی صاحب کا سلسلہ مولانا خان امداد مولا صاحب تنیا والے ان کے یہ کر رہے ہیں اور یہاں صبح سرحد یہ یہاں منصور کیا شمسلادی صاحب ہیں اور مفلی فرید صاحب یہ کر رہے ہیں اور چسکیہ سلسلہ جو ہے چسکیا سلسلہ تو دیوبند والوں کو بنیادی سلسلہ ہے اگر مولار فری تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اخلیح صاحب کے خلفاء جو ہیں وہ چیزیہ سلسلے میں چڑکے سلسلے کے واسطے سے بزری طور پر اس وقت عمر کی رہنمائی کر رہے ہیں اور شاس کے میدان میں کچھ سالوں سے ہم میں مصروف ہیں کہ یار لائف میں بھی وہ نمایاں دیوبند کوئی نمائندہ لوگوں کو کھڑا فرما جس وقت کھڑے ہو گئے تو ان اس کی بھی آپ کو اطلاع کر دیں گے جس وقت مولانا نہوری محمد اللہ علیہ تھے مولانا مولانا مولانا ابھی صاحب محمد اللہ علیہ تھے اس وقت سیاست میں ہمارا مضبوط گروہ تھا تین ہزار کے بعد یہ ہتا ہو گیا اس کے بارے میں دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی حافظ کھڑا سمایا ٹھیک ہے نا آپ کوئی باتیں پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں پھر ذکر کرتے ہیں بات سمجھ آتی رہی آخری بدلت آپ کو آواز آتی رہی بات سمجھتے رہے ماشاء اللہ جی اور جی حضرات اب جمع گلندر رسول لے کر پر دھیان کرنا ہے ان اللہ کون سی جگہ پر کرنا ہے جی, جی؟, جی؟ یہ کس جگہ پر ہے آج تو ساتھی کوشش چاہیں یہ آخری بیان ہے یہ جو اس فتنے کی وجہ سے جو بیان کرنے پڑے ہمیں اس سلسلے میں یہ آخری بیان ہے پھر باقی ہم دعائی کرتے رہیں گے یہ بارہ کے پیر نے جب فتو لگا دیے نا اس کے فط کی تین تاریخیں میرے پاس آئی ایک میچ نے ہے تو اس میں عام اللہ باعد کو اور دوسری میں جو ہے تو مولانا پالن پوری صاحب کو اور بائی الوار صاحب کو واضح کفر کا لفظ لکھ کر یاد کیا بھیا دادا گیا تباہی کی طرف جا رہا ہے لیکن کب ہوگی وہ جب بھی ہوگی اب ہم اس کے لیے دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو بچائے اور نہیں بچنا چاہتا تھا اللہ جلدی اس کا فیصلہ کرے تو وہ ہو گیا پھر فیصلہ جو آپ لوگوں نے دیکھ لیا جی؟ تو اس کو ملک پر ہونا پڑا اپنی اس کوتا کو کی وجہ سے جوش کی اور عموم، عمومی طور پر غیر محقق اور غیر الاحاظ جو دن کا کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہمارا گروہ زیادہ ہو ہمارے لوگ زیادہ ہوں ہماری جگہ آباد ہو ہمارا مرکز بڑھے کیونکہ اس کے ذریعے سے سارے شکرانے پیسے ہمارے پاس آئیں گے الاحاظ جو ہوتے ہیں ہو، کوئی دن کا کام کرنے والا آدمی ہے پر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ہی کام کر رہا ہے نا خوشی ہوتی ہے ہمارے ہی کام کر رہا ہے یہ جو آسانی میں فرما دے کوئی آدمی مجھ سے میری بیٹ کو توڑ کر کسی دور سے جا کر بیٹ جائے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے کو اللہ فائدہ دے کسی الحق کے پاس چلا جائے سبھاش جی لوگ کو بھی پوچھتے نہیں پوچھتے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ سمجھا ہی نہیں سکتا ان کو کچھ سمجھا ہوتا تھا پوچھتا جنا ہو تو کیا پوچھے گا جی مودی صاحب آپ کی تسلی ہو گئی ہے ہزارے والا مودی صاحب آپ تسلی ہو گئی ہے ہاں جی ہو گئی ہے کہتے ہیں ڈاکٹر فاروق کا بڑا اچھا ہے ڈاکٹر فاروق اور گامزی عالد کفر میں ہیں ڈاکٹر فاروق اور گامزی عالظ کفر میں ہیں اور کیونکہ جنہوں نے گستاخ رسول،, رسول کے سلسلے میں جو اس نے باتیں کی ہیں فاروق فاروق میرا شاگرد ہے ڈاکٹر فاروق رانی اس کو اوپر میں نے کتاب بھی بھیجی تھی وہ کتاب جو رازی المود کے بارے میں لکھی گئی جس کے مقدمے کو قیادت نے ٹریڈ کیا ہے اور تاریخ کو علامہ اقبال چلایا ہے اور سارے علماء اکرام ساتھ ہوئے ہیں تو اس لیے کو بیٹھی تھی جس کے, کے خلاف بھی بول رہا ہے اس کی وکالت کا اعجازم کر رہا تھا اس کیس کی اور تاریخ و علم اقبال چلا رہا تھا اور علمائے اکرام ان کے ساتھ شامل تھے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ لوگ ٹھیک تھے یا یہ ٹھیک ہے تو رام اور اس کے قریب نہ آئے اس بات کو یاد رکھیں ان کا تو میں نے فیلڈ سروے کرایا تھا اپنے طلبا سے میں کہا کہ ان کے پروگراموں کو دیکھنے والے اٹھانوے فیصد لوگ بے نماز ہیں ان کو نماز کی توفیق نہیں ان کے پروگرام دیکھنے سے اور یہ آدمی انڈیا نے اپنے ٹیلی ویژن کا ایک بہت بڑے اشتہار کے طور پر انڈیا اس کو استعمال کر رہا ہے جس کے نتیجے میں کیبل دینی گھروں, لوگوں کے گھروں میں گھس رہی ہے اس کے پروگرام کے بعد پھر باہر ممالک میں اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ انڈیا روڈی کو سنتے ہیں باہر ممالک کے جو پاکستانی ہیں وہ ڈاکٹر ذاکر کی وجہ سے انڈیا کے پروگرام سن کر انڈی پاکستانی ہو گئے ہیں اور یہ آدمی کیبل کے گھروں میں گھسنے کا بہت بڑا اشتہار ہے اور کوئی انقلابی اصلاحی مضمون نہیں بیان کر رہا جسے شخصیت بن نہیں ہو فقط عقائد کے اختلاف کا جو مقابلہ ہوتا ہے مقابلہ اس کو بیان کر رہا ہے اور مجھے سب سے پہلا سوال مجھ سے میڈیکل سپیشلسٹ ڈاکٹر سفیر نے کیا تھا اس نے میرے پاس ایک لڑکی آئی ہے جو اس کے پروگرام سن کر دین کے بارے میں شک میں بدلا ہو گئی ہے اور سائکیٹرک مریض بن گئی ہے تو اس کو جب تارک جمیل صاحب کے بیان سنائے گئے تو اس کی تکلیف اضفا ہو گئی ہے دوست مجھ سے پوچھا سفیر صاحب نے میں نے کہا ایسا مقابلے والے مضامین جو یہاں بیان ہو رہے ہوں وہاں کے کسی آدمی کو کفر کے مقابلے میں مسلمان کے دلائل کے فتح ہونے کی وجہ سے اگر یقین اس کا مضبوط ہو رہا ہو تو کچھ آدمیوں کا شک میں مکلا ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے جو کفر کے دلائل کی طرف مائل ہو جاتے ہیں لہٰذا بچی کو وہ ہوا ہے وہ سائڈ افیکٹ ہوا ہے اس مزت کا تو اس پر سے میں نے فیڈ سروے کرایا زیادہ چوتھے سال کے طالب علم سے ہمارے اس کا مضمون ہے کا. میڈیسن کا سید سروے کرانا کہ معاشرے میں کیا اثرات تو میں نے سروے کرایا تو اس نے کہا اٹھانوے فیصد لوگ اس کو سننے والے بے نمازی ہیں ان کو نماز کی توفیق نہیں ہے اور یہ جو پھر ڈاکٹر فصیل صاحب نے کہا کہ ہمارے جو لوگ انگلینڈ سے آئے ہیں ہمارے رشتہ دار وہ اس کے پروگراموں کی وجہ سے اینٹی پاکستانی جذبات رکھتے ہیں سر یہ ہے یہ آدمی جو ہے یہ ویسی بنیادی طور پر یہ اہل حدیث ہے عام بھی شادی یا شا, شا, مالکی ہماری اہل سنم پر اس پرام ہمیں یہ اہل حدیث ہے اور اہل, اہلِ حدیث میں بھی عالم نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اس سے علمی باتوں میں یہ سلپ ہو جاتا ہے اس کا آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے اہل علم کو پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے نا اس میں سلپ ہو جاتا ہے تو ایسے اگر جس طرح کے کوئی مسئلہ کے طور پر اس آپ لوگ سنتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے اس کو دین کا معیار اور دین کی بنیاد کے طور پر نہ سنے ٹھیک ہے نا اور اس کی وجہ سے خاص طور سے انڈیا کا پراپگنڈا انڈیا کے افکار کا اور انڈیا کی جو سیاسی تائید اس کی وجہ سے حاصل ہو رہی ہے عالمی سطح پر مسلمانوں کے درمیان اور خاص طور سے پاکستانی یونٹی پاکستانی بن رہے ہیں یہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ٹھیک ہے نا کرنا چاہتا ہوں ہاں بیٹھے تو اس بار سمجھ مسلم کو جو اہل زبان نے منظم کر کے قوت بنایا ہوا ہے اس کے ٹوٹنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا سواہ اس کے جاکر نائک کی افکار پھیلے اور لوگ بجائے دیوبند والوں کے ہندوستان کے لوگ دیوبند والوں کے بجائے اور دیوبند کے محسن مولانا محبوب رحمان صاحب اس وقت ہیں کہ بجائے ان کے جاکر نائک کی لیڈرشپ میں آ جائیں ٹھیک اس کی لیڈرشپ میں آ جائیں اور اس کے نتیجے میں ان کی جو قوت ہے ہندوستان میں کہ کوئی بات ہوتی ہے تو مولانا صرف مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کی جماعت نمت الماع ہند کھڑی جاتی میں ہندوستان میں تھا دہلی میں ہماری رات مولانا سر مدنی صاحب کے پاس کی. تو ان کے سا... پورا وقت ان کے ساتھی ایکٹو اور فعال لے کر اس پر فون پر اور اس پر کیا کہتے ہیں فیکس پر اور چاروں طرف پر ہو تو انہوں نے کہا کہ کتنی جگہ جمع... سے مسلمانوں نے فسادات کی ہندوؤں کے اصلاحات آتی ہیں اور خوش کا بندوبست کر رہے ہوتے ہیں تو اس گوبر کے توڑنے کا انڈیا کے پاس جو ہے تو واحد یہ ہتھیار ہے خدا نہ خاصہ کچھ اگر توڑ لے تو اس کا مقصد حصہ نہیں ٹھیک ہے نا تو میرے بھائی یہ اتنی, آ... اتنی سادہ بات نہیں ہوتی ہے جس کو آپ کر رہے ہوتے ہیں آج اس کو سمجھ رہے اس کے پیچھے بہت زیادہ باریکیاں ہوتی ہیں وہ ہم بوڈوں کو پتہ ہوتی ہیں وہ پتہ ہوتی ہیں اور آپ لوگ جو ہیں آپ لوگ رسم کو روشنی خیالے کہتے ہیں ہم بس بہت سمجھتے ہیں آپ ان بڈوں کی کیا ضرورت ہے لہٰذا ہم اپنے فیصلے کریں گے تو ہم آپ کو کیا کریں آپ کو روسیاں ڈال کر تو نہیں لا خود ہی آپ آئیں گے تو کچھ چیز حاصل کریں گے شوشید. جس وقت ریویل ڈائجسٹ میں آلوؤں کے فوائد والا آ جاتا ہے آرٹیکل تو میں ساتھ سے دکھا کرتا ہوں کہ وہ اسپیسیفکل ڈیٹا جو ہے وہ معلوم کرو کہ یوروپ امریکہ میں آلو کتنا پیدا ہوا ہے کہ آلو ان کا زیادہ پیدا ہوا ہوتا ہے زیادہ اس کو نکالنا ہوتا ہے ریویل اس کے فوائد کا آرٹیکل آ جاتا ہے اور مردان پشاور اور چرسدے کا گڑ جو ہے وہ بک کر طالبان کو چندے کے طور پر جا رہا تھا تو اس گھڑ کو کا ہاتمہ کیا گیا اتنی چینی لائی گئی تاکہ اس کو خریدنے والا کنڈا اور نہ بکے اور نہ چندہ جائے اور جس وقت آپ کا گورنر ڈاکٹروں کی پریکٹس پر ہاتھ ڈال رہا تھا ان کو تنگ کر رہا تھا تو وہ بھی رپورٹ تھی کہ طالبان کو ڈاکٹروں کو کی چندہ کیا گیا ہے مریضوں کے ہاتھ کے مریضوں کے فائدے کے لیے نہیں کر رہا تھا. اس لیے وہ کامیاب نہیں ہوا ٹھیک ہے نا اور یہاں یونیورسٹی میں ایک آدمی کو لا کر کتنے دن بٹھایا گیا میری نقل و کو نوٹ کرنے کے لیے یہ کیا کرتا ہے کتنا چندہ دیتا ہے تو یہ میں نے ساتھ تھا کہ اگر چند مجھے دیا بھی کرو تو خود لے کر کرو اور ناس کی کا چرچا بھی نہ کیا کرو دیئے سے یہ کیا مسلم کا دیے ہوتے ہمارے پاس کیا ہے کریں چلتے میرے بھائی اگر پوچھ کر چلو گے مشورے سے چلو گے تو اپنے اوقات کو زندگی کو استعمال کر کے اپنی ذات کے لیے دین کے لیے عظیم فائدہ حاصل کر لو اور آخب کے لیے اگر نہیں آؤ تو ہم کیا کر رکھیں ڈال کر آپ کو لا تو نہیں سکتے ٹھیک ہے نہیں <تصفح> اس وقت میں جانا کہ وہ بہت نرم مضمون تھا یہ میں نے یہی فیڈ کرا کے کیا تھا کہ اس کے یہ اثرات آ رہے ہیں تو مولانا صاحب کے خلیفہ غزل صاحب نے کہا کہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا ہے میں نے سوچا کہ مال کی معلومات نہیں ہوتی ہیں وجہ کیا ہے کہ اکابر کے ساتھ مل کر کام نہ کرنا میں جب تک عثمانی صاحب نے اور الفلاغ والوں نے مضمون لکھ دیا تو میں نے کل الحمد میری ان پڑھ آدمی کی تائید ہوئی لوگوں نے بھی اس پر لکھ لیا है? تو سلی بھی ہوگی کہ شکر ہے ہمارا ایک بات کے بارے میں شریک صدر ہوا تھا ہم نے اس کو لکھ دیا تھا وہ یہ شرف صدر ہوا تھا کہ کوئی تاب... نوجوانوں کی تعمیری شخصیت کر کے کوئی انقلابی جماعت نہیں کھڑا کر رہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا